وہ ہودی کفا اے دیا ہم انکم و اے دیا کم وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے بے مکہ بیچ شہر مکے کے یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خوریزی ہوتی ممباد اللہ عَلَى اسپرا کمبالے <عَلَيْهِم> اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی یعنی کہ واقع دل میں پورے شکست کھا چکے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے مقابلہ ممکن نہیں ہے ورنہ وہ صلاح کبھی نہ کرتے ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر جو تھی بھاری تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ ہم سلا کریں انہیں تسلیم کر لیں اور پھر یہ بھی طے کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم تین دن کے لیے یہ پورا بکا خالی کر دیں گے آپ یہاں جس طرح چاہے عمرہ کریں یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا ہماری ناک جو ہے اتنی نہ کٹے کہ اسی تال آپ ممبرہ کر لیں لیکن یہ ہے کہ بہار آپ آئیں تو اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں تمہیں ان پر فتح دے دی تھی بکان اللہ بما تامل مسیرہ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہم النزیر کفرو و سد المسجد الحرام وہی لوگ ہیں یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا جنہوں نے کیا تو اور تمہیں رو کے رکھا مسجد حرام پر جانے سے ولحد یا جب لوگ مہیلا اور حدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ وہ حدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاس کے یہ جانور ہیں وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر جب لوگ کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائے وہاں پر ان کا چڑھاوا چڑھایا جائے ان کو قربانی دی جائے لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے ان کے ہاتھ ان سے تمہارے ہاتھ سے کیوں روک لیے جنگ کیوں نہیں ہونے دی اس کی حکمت اب آ رہی ہے وہ لا رجار انا مومنات اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات لم لمتا تم نہیں جانتے تھے انتم اندیشا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے یعنی جب جنگ ہوتی ہے بھٹی گرم ہو جاتی ہے اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے ان میں زوافا بھی تھے ان میں مریض بھی تھے ان میں عورتیں بھی تھیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جیسا کہ ہم سورہ نشا میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے معافذہ نہیں کرے گا تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی لو روم لم تالم تم ان جانتے ہی نہیں تھے ہو سکتا اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا بغیر علم اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو تمار بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا لیکن خیر اغوا حفی رحمت ہی اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دینی صلح کی شکل میں تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے لزمال کفر امین الداب العلیمہ اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے علیحدہ ہو چکے ہوتے تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے تو ہم اسی وقت لازم نذیر کفر المن علاب العلیمہ تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مزا چکھا دیتے اس جان نذیر کفرو فیقرو بحم الحمیت کا حمیت جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں یہ لوگ کہ جو بے دین ہو گئے ان کے اعتبار سے جو بے دین تھے جو ہم اپنے آبا و اجراد کے دین کو چھوڑ گئے تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی اور آبا پرستی تھی اور اپنی روایت پرستی تھی اس کے بلا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر دل اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس جان نذیرت کبرو فی قروب الحمیت حمیت جاہلی انہوں نے حبیت جاہری کو اپنے دلوں کے اندر راسک کر لیا تھا فنض اللّہ سکینت اللہ رسول ومعمن تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون نادل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر وماحم کل تک تقوا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقوا کی بات کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوا کو ان پر لازم کر دیا أحقَّ وہ قانون احق کا بے وہ تقوا کے زیادہ حقدار بھی ہیں وہ اور واقعات تقوا کے اہل ہیں ان کے اندر تقواہ موجود ہے وہ قان اللہ بک الشعین اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے لقت صدق اللہ رسول الریا بالحق اب ایک صبح کا ادارہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہی کے درجے میں ہے حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا جب ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا تو اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا آپ نے تو فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے عمرہ کریں گے چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا سن سنسات میں اسے عمرہ قضا کہتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجئے یہ عمرہ کیونکہ رہ گیا تھا درمیان میں ہی بند ہو گیا تو عمرہ قضا اس عمرے کی قزا اگلے سال جو ہے سنسات میں آپ نے دی اور 3 دن تک قریش نے مکے کو خالی کر دیا پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مسلمان تین دن تک مکے کے اندر مقیم رہے انہوں نے اپنے امنان سے امرادہ کیا تو فرمایا لق اللہ رسول البلا اللہ نے بالکل سچا لکھایا خواب اپنے اپنے رسول کو اس میں قتل کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں لت الخل مسجد الحرام انشاء اللہ محلقین لا تافور تم اے مسلمان اور لازمن داخل ہو گئے مسجد حرام ان شاء اللہ پورے امن کے ساتھ آمینین میں کھٹ محلقین اور او و مقصرین اپنے سروں کو حلق بھی کراؤ گے اور قصر بھی کراؤ گے سر ملوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے اور چھوٹے بال کر دینا یہ قصر ہے تو محلقین اور اون سکم و مقصرین لاتحافون اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا یعنی جو ہو گیا اگلے سال کہ بالکل مکہ خالی کوئی اندیشہ نہیں کوئی بڑھ نہیں کسی طرح سے کوئی تانا نہیں کوئی کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر فعالم عالم تعلوم تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے فضال امدال کا فتح قریبا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے, پہلے, اس, سے ورے. اس لیے کہ اس عمر قضاء سے پہلے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں اس میں جو غنیمت آئی ہے بہت نمایاں وہ غذب خیبر کی ہے ایک تو ایک یہ یہودیوں کا گڑھ تھا بہت مالدار تھے پھر یہاں سے جو گئے تھے دو قبیلے نکل کر گئے تھے وہ بھی اکثر انیس سے وہی آباد ہو گئے تھے تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو مقیمت ملی ہے مسلمانوں کو اس کے اندر اشارہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تم عمر قضا ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے گئے حرام اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتن دے گا نصیب کرے گا اب وہ آیت آ گئی ہو الزیح و حقی یعنی یہ جو سلسلہ اب جا رہا شرارت مستقین سیدھا راستہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے یہ سورہ توبہ میں آئے ہم پڑھ چکے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا رسول الحق رحو الدین یہاں آخری حصہ ہے وہ کفا بل شہیدہ لیکن سورہ توبہ والی آئے جوں کہ تم پھر سورہ سخ میں آ جائے گی وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر یعنی قرآن حکیم جو ہدایت کاملہ ہے نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت ارحمۃ عالمی حلی ارسل رسول و دین حقین حق دے کر بھیجا ہے یہ دین کی بات کیجیے اب دیکھیے الدین العکیم الدین اللہ کے دین کو قائم کرو ام لہم سنکا شرحم دین معلوم یادم بہن کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے اللہ نے دین حق دیا ہے اور دین حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کریں کل کے پورے نظام زندگی کے اوپر پورے نظام زندگی پر کوئی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم برہدا ہدایت دے کر قرآن دے کر وہ دین الحق اور سچا دین حق دین آج نظام زندگی دے کر لے یوز رہو نے کل لی تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر وہ کفا بلّہ اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں اس قبضۂ شہید کا مطلب جو مدد کے ہے اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہ بقرہ کے تیسرے رقو میں آیا تھا پائن کن تم ویر مما نزلنا اللہ آبدنا فاتو بھی صورت میں ودو سہدا کم اندونی لاہ ان کن تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو چونکہ اصل میں شہدا کے معنی تو ہے حاضر ہونا شہدا یشدو کسی کی موجودگی اور حاضری جو موجود ہوتا ہے وقوعے پر وہی صحیح گواہی دینے کا حل ہے اس لیے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہیں آپ کا کوئی دوست ہے بڑا آپ کا بھئی خواہ ہے لیکن جب آپ پر کچھ ستم ہو رہا تھا ظلم ہو رہا تھا زیادتی ہو رہی تھی وہ موجود ہی نہیں تھا بےچارا وہ کیا کرے گا آپ کی مدد بھی کر سکتا تو مددگار بھی مانی ہے نفظ شہید کے و کباب اللہ شہیدہ اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ ولزین ماہ یہ وہ جماعت ہے جو اس بیت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے نوٹ کر لیجیے کو یہ کے کے ساتھ اب یہ آیت آ رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیعت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا ایمان کی بیعت لیکن جو آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اللہ الہ الا اللہ و اشد اللہ محمد رسول اللہ کوئی فارمل ڈيكليشن کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا اللہ یہ کہ کوئی باہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی اس کے بعد آپ نے بیت مکہ میں دو لى ہے بیعت اقبہ اولا بیت اقبہ ثانيہ اور بیت اقبر ثاني كى بيتھ وہ ہے كہ جس سے اب وہ ايک جماعتى بنی ہے اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں متفق علیہ روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں عرابی اس کے حضرت وباد سے نظی اللہ تعالیٰ وہ بیعت کیا تھی بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سمرے و تات فل اسرے ول یسرے ول منستے ول مکرہ و علا اس علین والا لالا نقول ابلحت لا نخاف نقاب ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اطاعت کریں گے پھر اس لیول یو سن مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو بل منشمک رہے خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے بادہ اثرت نہ خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں آپ نے بالکل ایک کو ہمارے اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا نہیں اس یور بھی آپ کا اختیار ہوگا جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں. والا اللہ رناز المراہ رہ جنہیں آپ آج سوالی امر بنا دیں گے امیر بنا دیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں ان سے ان تعاون کریں گے ان کی اطاعت کریں گے جیسے کہ ایک اور حدیث حضور نے فرمایا من عطانی فقط عطاء اللہ ومن آسانی فقط اص اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن عطا امیر فقط جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاط کی ممن اثامی فخر ممن اصا امری فقت اثانی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اب ظاہر بات ہے جب جماعتی زندگی, زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی امیر نہیں ہوتا اب ایک فوج ہے ایک سپہ سالار ہے لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں میمنا پر کوئی اور ہے میسرا پر کوئی اور ہے اب قلب پر کوئی اور ہے چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہیں چھوٹی سی کمپنی ہے پلاٹون ہے تو پھر بٹالین ہے بٹالین سے اوپر ریجیمنٹ ہے ہر جگہ پر جو ہے اس کے جو آفیسر موجود ہیں جو کمانڈرز موجود ہیں ان سب کا سلسلے وال سب اوتاد کا نظام اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کا ہوئی اس طرح جماعت ہے ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے اس کا امیر ہے تو اس کے کئی صوبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں تو یہ تو نظام اس طرح کرے گا تو یہاں پر والا نکولہ بالحق ہے نماکلنا اور آخری بات جو تھی اس میچ کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے وی ول ناٹ ہولڈ بیٹ اور اوپین ہم اپنی رائے دیں گے حکمات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فیض آزاب العمر جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے تو فرمایا یہ محمد رسول اللہ والذین ماہو کی جو جماعت بنی ہے اس شکل میں اس قطار کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے منہج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے پیسو رجسٹنس جب ایکٹیو رجسٹنس میں چینج ہو رہی ہے تو اب وہ ایک نظم جماعت کی شکل ہے اور وہ بیت اقبا ثانیہ کی بنیاد پر وجود میں آیا محمد رسول اللہ وَلزین ماہدافار الرحماء بینہم اللہ کے رسول یہ جس میں دو طرح ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے یہ ایک جملہ پورا ہو گیا ولزینہ ماہ اور صداء القفار الرحماء بین ہوں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہے اور آپس میں بہت محمد ہے اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے محمد رسول اللہ ولنزین آہ یہ سب مل کر مبتلا بنی اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی شان یہ ہے کہ اشدا القفار الحماء و بین وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت محمد ہے رحیم ہیں شفیق ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معدہ میں بھی از اللطین علمین آیوز کافرین عل اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہ شان جو ہے بندے مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے تراہم رقم سدت یا قبول اللہ مرضوانا تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکوع کر رہے ہوں گے وہ اپنے رب کے فضل کی متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں سیما فی وجوہ نثر سجود اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گٹا پڑ جاتا ہے یہی سجدے کا نشان ہے لیکن یعنی اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے ایک نورانیت ہوتی ہے کہ جو ان کے چہروں کے اندر موجود ہوتی ہے زالے کا مسلح پھر یہ ہے ان کی مثال اور تنصیب جو تورات میں آئی تھی وہ مسل ہوں انجیل اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ زر عین جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے پا پھر اسے گاڑھا کرتی ہے پستنگ اور پھسوا اس کو مضبوط کرتی ہے یا پھر اسے گاڑا کرتی ہے پستتوا اداسو کی پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے چھوٹی سی کوئی کوپل پھوٹتی پھوٹ ہے پھر وہ بڑھتی ہے نرم سی ہے پھر ذرا اس کا جو تنا بنتا ہے اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو زراعت ہو رہی ہے یہ کھیتی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یوجب جو جو زراعت کرنے والا ہے جو کاشتکار ہے اسے بڑی بھلی لگتی ہے آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو کوئی ہے نکل آئی ہے اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے پک رہی ہے اب کھیتی لہرا رہی ہے اس کے اوپر سٹے آ گئے ہیں یوجب جب ضرور یغیز بےحبل کو تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں زرعہ کون ہے یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے پھول رہی ہے اور اس کا کاشتکار کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو وہ مشکل سوا سو آدمی تھے ڈیڑھ سو آدمی تھے آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے اس لیے تائز گئے تھے کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریر کور کر سو. لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرق کی امان لے کر مکے میں داخل ہو سکے مسلم منابی کی آج ایک دور یہ ہے کہ چودہ سو یا اٹھارہ سو آدمی جو ہیں وہ بیٹھتے موت کی ہے انہوں نے اور ان کو اس پر جو ہے بلال ہے کہ دمکر چلا کیوں کی ہے ان کی جو حمیت ایمانی ہے غیرت ایمانی ہے وہ ملال اس پر ہے وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے انہیں وہ تو کہ ہم تو ہم نے دم کر کیوں چلا کرے ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے کھیتی جو ہے اوپ رہی ہے تو فرمایا کا ذرا ذرا فات واطم مغفرت عظیم اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان میں سے جو واقع جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا کہ ان کے لیے مغفرت بھی عجبِ عظیم بھی ہے یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشیہ لکھا ہے مجھے بہت پسند آیا کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہیں وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو ایمان الرمن سال کا حق ادا کر چکے تھے پھر بھی منہم کی ایک قید لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موت تک انسان قائم رہے اس پر بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ کہ اطمینان پیدا ہو جائے گا ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک درتا رہے آدمی بین الخوف و رجا کی کیفیت رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پھسل جائے و ود عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا بارک اللہ لی و لکم فی فرقرآن العظیم و نفعنی و ویات ال